يہ كل كق اللہ صحيحت نليم و ملادو و مقصد سور منافقون کا كہ ادرغیب الاجہاد و الفاق ترغیب الاجہاد والانفاق،, والانفاق جبکہ صورت کا دعویٰ وہ ذکر کیا جاتا ہے زجر دیا جاتا ہے ایمان والوں کو کہ جو دیگر ایمان والوں پر اپنے بھائیوں پر خرچ نہیں کرتے جیسے ہی صورت میں منافقین کا حال وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان ایمان والوں پر خرچ نہ کریں تو یہ یہاں سے خود بخود بھاگ جائیں گے اور پھر یہ یہاں پہ قیام نہیں کریں گے دراصل منافق ہمیشہ دوسرے کو اپنی طرح سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا کی خاطر مال کی خاطر یہ دین اختیار کیا ہے تو دیگر لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا تو زجر دیا جاتا ہے ایمان والوں کو وہ ایمان والے كہ جو اپنے مسلمان بھائیوں پر مال خرچ نہیں کرتے سورہ بقرہ میں ہم نے منافقت کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ منافق یہ کیسے پیدا ہوئے تھے تو منافقین کی صفات جو سورہ بقرہ آیت نمبر آٹھ سے شروع ہوتی ہیں اور وہاں پہ دس صفات ہم نے ذکر کی تھیں تو وہیں پر ہم نے نفاق کی تاریخ ذکر کی تھی کہ یہ منافق یہ کیسے پیدا ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں یہاں پہ جو قبائل آباد تھے اوس اور خزرج بعد میں قرآن انہی لوگوں کو انصار کہتا ہے یہ انصار وہ جو ان کے قبیلوں کے نام تھے تو وہ پسے پش چلے گئے اور جو دین کا نام تھا تو وہی قرآن نے ان کے لیے اختیار کیا ہے اوس اور خزرج یہ ان کے تعارف کے لیے آج بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اصل تعارف انسان کا دین کا تعارف ہے تو اوس اور خزرج کی آپس میں جو لڑائیاں وہ ہوتی تھیں تو ان لڑائیوں میں خصوصا جو جنگ بآس کی لڑائی ہے تو اس میں دونوں طرف کے جو سردار ہیں تو وہ قتل کیے گئے تو پھر یہ آپس میں یہ لوگ یہ بیٹھے اور اپنے لیے نئے سردار یہ چن رہے تھے اور ان کا انتخاب کر رہے تھے تو انہی میں یہ ایک شخص عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول کہ جو بڑا زیرک انسان تھا اور دنیا کے اعتبار سے جانتا بھی تھا اور طریقہ کار کو بھی سمجھتا تھا اور قد کاٹ کا بھی وہ بڑا لمبا تگڑا انسان تھا تو لوگوں نے اس کی سرداری کے اس پر اتفاق کر لیا کہ اسے اپنا سردار بناتے ہیں تو ابھی اس کی تاج پوشی وہ رہتی تھی کہ اس دوران اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کر لی پھر اگر کسی جگہ پر اللہ کے پیغمبر وہ موجود ہوں تو عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول جیسے لوگوں کی ان کی کیا حیثیت ہے یہ اگلے ہی سال دو ہجری میں غزب بدر ہوا تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا منافقانہ طور پر وہ اسلام لے آیا لیکن چونکہ اس کی دل میں وہ حسرت وہ اسی طرح رہ گئی وہ قوم کا سردار نہیں بنا تو اس نے کہا بجائے ظاہری مخالفت کے چلو ظاہری ایک لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر میں ان کے نقصان اور شر سے بھی بچ جاؤں گا اور درپردہ ان کو جتنا نقصان میں پہنچا سکتا ہوں تو وہ پہنچاؤں گا تو یہ تاریخ ہم نے ذکر کی تھی قرآن مجید میں یہاں پر مستقل صورت کے حوالے سے منافقوں کے حوالے سے یہ مستقل صورت قرآن نے یہاں پر نازل کی ہے سورہ بقرہ سے اگر آپ ان صورتوں کو دیکھیں تو زیادہ تر جو مدنی صورتیں ہیں چونکہ یہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے تھے تو زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہی ان منافقین کی, کی صفات کا بیان ہے 63 صفات تو صرف سورہ توبہ میں ذکر کی گئی تھیں یہاں پہ اس صورت میں بھی اگر ان صفات کو اکٹھا کیا جائے تو اٹھارہ تا 20 صفات یہاں پہ بھی اس صورت میں ان منافقین کی یہ بنتی ہیں تو سورہ توبہ میں سورہ نساء میں سورہ بقرہ میں عالمران میں وہاں پہ بھی تھیں سورہ معدہ میں بیان ہوئی تھیں اور سورہ نور میں بھی سورہ احزاب میں یہاں پہ اس صورت میں بھی ہے تو زیادہ تر بیان ان کا مدنی صورتوں میں ہے ارا جا عقل منافق نقالو نشحد انعقل رسول اللہ یہاں پر ایک وضاحت میں یہ بھی کروں کہ اگر آج موقع ملا تو انشاءاللہ اللہ آج اس موضوع پر گفتگو کر لوں گا اور اگر آج نہیں تو انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں اگر ہو سکا تو اس پر گفتگو کروں گا یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں فیس بک پر یوٹیوب پر اور دیگر جو ذرائع ابلاغ ہیں تو ان میں خصوصاً صحابہ کرام پر بڑا کیچڑ اچھالا جاتا ہے صحابہ کرام میں اور پھر یہ کام یہ اگر ایک بندہ جن کی تاریخ وہ صحابۂ کرام سے بغذ پر بھری ہوئی ہے اور جن کی تاریخ روافذ کی وہ چلی آ رہی ہے شیعوں کی تو اگر شیعہ کے لبادے میں اور شیعہ کے لباس میں وہ صحابۂ کرام پر لان تان کرے تو چلو وہ تو بنتا ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یہی شیوں والا کام روافذ والا کام اور ان کی طرف سے یہ کام یہ سنیوں کے لبادے میں کیا جائے اس زمن میں بھی اسلام کی تاریخ میں بہت سارے لوگ یہ گزرے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام ان کی برائیوں کے بارے میں لکھا ہے یہ اس دور میں بھی تھے پھر بعد کے دور میں بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑے قزہ راوی جن کی روایات کو آج یہی سنی اور شیعہ تو بالخصوص انہی کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں اور جن لوگوں نے تاریخ میں صحابہ کرام ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں ہمارے اس دور میں جن کی کتابوں سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یونیورسٹیز میں کالجز میں اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تو وہ زیادہ تر مولانا مودودی صاحب کی کتابوں سے زیادہ متاثر ہیں مودودی صاحب نے ایک جانب انبیاء علیہم السلام ان کی تنخیص کی ہے تفیم القرآن جو پرانے ایڈیشنز ہیں اسی طرح ان کی کتابیں رسائل مسائل تفہیمات اور دیگر بہت ساری کتابوں میں انہوں نے انبیاء علیہ السلام ان کے مقام کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا اسی طرح خلافت ملوکیت میں اور اپنی دیگر کتابوں میں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں یہود انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بدنام کیا ہے شیعوں اور روافظ نے صحابہ کرام کو بدنام کیا ہے بدقسمتی سے مودودی صاحب نے یہ دونوں ڈیوٹیاں یہ کی ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کے اس دور میں صحابۂ کرام میں طرح طرح کے گروہ جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں کہ صحابۂ کرام میں ایک گروہ یہ تھا دوسرا گروہ یہ تھا تیسرا یہ تھا تو انشاءاللہ اللہ اگر زندگی رہی تو اس پر گفتگو کروں گا کہ محدسین کے نزدیک کسی شخص کی صحابیت کا معیار کیا ہے اور کسی شخص کی صحابیت کو وہ کیسے معلوم کرتے ہیں انہوں نے پانچ طریقے وہ ذکر کیے ہیں کہ ایک شخص کی صحابیت وہ ان پانچ طریقوں سے وہ معلوم کی جائے ان پانچ طریقوں سے وہ معلوم کی جاتی ہے اور پھر علماء نے انہیں اپنے اشعار میں بھی ذکر کیا ہے میں سیوتی کی الفیہ سے ایک دو اشعار اس سلسلے میں وہ ذکر کروں گا تو اس ضمن میں ان اشعار کو پڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں ان کی صحابیت اس کے حوالے سے کہ محدسین کہتے ہیں کہ ایک شخص کی صحابیت کو اس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے اور پھر انہی کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی صحابیت پر بعض دلائل وہ میں ذکر کروں گا تاکہ جو شیعہ ہیں روافظ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض وہ پڑا ہوا ہے تو تاکہ صحابیت اور منافق کے درمیان یہ تمیز یہ واضح ہو سکے ادا اذا عقل المنافقون نقال و نش حد انقل رسول اللہ جب آجائیں جائیں آپ کے پاس ہے پیغمبر المنافقون منافقین قالو تو وہ کہتے ہیں نہ شہد و رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اب منافق زبان سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ تو دلوں کے احوال جانتا ہے اللہ و ان نقل رسول اور اللہ جانتے ہیں کہ بے شک آپ ل رسولو اس کے پیغمبر ہیں درمیان میں یہ جملہ یہ وہم کو دفع کرنے کے لیے لایا گیا کیونکہ اگر اس کے متصل بعد یہ جملہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون یا اگر یہ جملہ یہ اس پہلے والے جملے کے متصل بعد لایا جاتا تو پھر اس سے وہم پیدا ہوتا تھا کہ منافق کہتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق وہ جھوٹے ہیں تو کیا اللہ کے پیغمبر کی گواہی دینا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کیا یہ جھوٹ ہے اسی لیے اللہ نے درمیان میں یہ جملہ ذکر کیا تاکہ وہم کا دفاع ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں واللہ علم اور اللہ جانتا ہے ان نقل رسولوں کے بے شک آپ اس کے پیغمبر ہیں اس کے رسول ہیں لیکن منافق اس کا عمل اس قول کے متضاد ہے منافق کے ظاہری قول میں اور اس کے قلب میں اس کے دل میں اس کے باطن میں تضاد ہے منافق کا عمل اس کے عمل اس کے قول کی تائید اس کے دعوے کی تائید نہیں کر رہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافقین لکاذبون وہ یقیناً اور وہ ضرور جھوٹے ہیں منافق جھوٹا ہے اپنے اس دعوے میں اور منافق جوٹے ہیں وہ دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جو شخص زبان سے تو ایک دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے دعوے کے بالکل متضاد ہے تو یہ منافقت ہے زبان سے ایک دعویٰ اور اس کا عمل وہ اس کے دعوے کی تردید کر رہا ہے چاہیے یہ کہ انسان کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو والدین المنافقین الکادبون اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق لکاذبون وہ ضرور جھوٹے ہیں اتخدو ایمان جنتا یہ منافق یہ اتنی تاکیدات کیوں کرتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتا ہے اتخدو ایمان جنتا بنایا ہے ان منافقین نے ایمان اپنی قسموں کو جنتا ڈھال منافق یہ تمہیں باور کرانے کے لیے اور اپنی بات کو تمہارے سامنے سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے گا قسم خدا کی اور قسم اللہ کی تاکہ تمہیں باور آ جائے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے اتقدو ایمان جنتا بنایا ہے ان منافقین نے اپنی قسموں کو ڈھال جیسے پہلے درس میں ہم نے وہ واقعہ غزوئے بنو مستلق کا وہ ذکر کیا کہ عبداللہ ابن ابیہ ابن سلول نے وہ نازیبا کلمات وہ استعمال کیے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سن لی تو زید ابن ارقم وہ عبداللہ ابن اب ابن سلول کی بنسبت وہ عمر میں کمسن صحابی ہے اور وہ چھوٹا صحابی ہے اور وہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو خبر دی اور ابن سلول کو بلایا گیا اور وہ قسمیں کھانے لگا کہ دیکھو یہ چھوٹا یہ لڑکا یہ مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے تو زید ابن ارقم وہ بھی رنجیدہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کی نظر میں میں جھوٹا اس کمبک نے مجھے جھوٹا قرار دیا تو وہ قصم جھوٹ جھوٹی قسمیں وہ کھا رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے اتقدو ایمانہہم جنتا بنایا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال فصدی لہ فص العنصبیر اللہ صد یہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے فسد العنصبیر اللہ تو پس وہ بند ہو گئے پہلے لازمی مانا کہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو فسدنصبیر اللہ تو بس انہوں نے روک دیا اپنے آپ کو انصبیل اللہ یہ اللہ کے راستے سے دین سے اپنے آپ کو انہوں نے روک دیا جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقت کرتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے دین کے راستے سے اخلاص سے انہوں نے اپنے آپ کو روک دیا اسی طرح اللہ کے دین سے اپنے آپ کو روک دیا وہ ظاہراً تو مسلمان ہیں لیکن در حقیقت وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے فسد العنصبیل اللّہ یا صبیل اللہ کا اطلاق اخلاص پہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے روکا اپنے آپ کو انصبیل اللہ اللہ کے راستے سے یعنی وہ مخلصانہ مومن اور ایمان والے نہیں ہیں اور یاسد متعدی فسد العنصبیل اللہ تو انہوں نے روکا اوروں کو آن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے یعنی منافق یہ جوٹی قسمیں کھاتا ہے تاکہ اوروں کو وہ جہاد سے منع کر دے اوروں کو اللہ کے دین سے منع کر دے تاکہ ان کے دلوں میں وہ شکوک اور شبہات ڈال دے یا مفسرین نے فسد عن سبیل اللہ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہ تو جوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو اس جوٹی قسم کھانے کا ان کا مقصد کیا ہے فسد عنصبی اللہ تو انہوں نے روک دیا ایمان والوں کو آنسبی اللہ اللہ کے راستے سے سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے ساتھ جہاد ہونے سے یہ رک گئے اور ان یہ حفاظت میں آ گئے کیونکہ مسلمان وہ تو دین کے دشمنوں کے خلاف لڑتا ہے جہاد کرتا ہے اب اس نے ظاہری اسلام کا لبادہ ایمان کا لبادہ وہ اوڑ رکھا اور یہ قسمیں کھاتا ہے تو بظاہر ایمان والوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو انہوں نے ایک سیفٹی اور ایک حفاظت اپنے آپ کو فراہم کی کہ مسلمان اب ان کے خلاف لڑتے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر تو یہ مومن ہے قسمیں بھی کھاتے ہیں تو فسدی اللہ کا ایک مانا یہ بھی کرتے ہیں انہم سا یعملون بے شک یہ برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں بڑا برا عمل کرتے ہیں ذالک ذالکہ میں اشارہ ان کے سوئے عمل کی طرف اور ان کے جھوٹ کی طرف کہ یہ منافق یہ برا عمل کیوں کرتے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں غالقہ یہ اس وجہ سے ان کے یہ سوئے عمل ان کا یہ برا عمل بے انہم اس وجہ سے انہم کے بے شک یہ منافقین امنو یہ ایمان لائے سمفرو اور پھر انہوں نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد کفرو اس کا مطلب کیا ہے یاد رکھیں یہ کفر ایمان لانے کے بعد یہ تین طریقوں پر ہے یا تو یہ کہ بظاہر یہ لوگ ایمان لے آئے لیکن دل میں انہوں نے کفر چھوڑا نہیں ہے بظاہر انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں ان کا کفر ہے جیسے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول تو یہ ایمان لانے کے بعد ان کا کفر وہی بدستور چلا آ رہا ہے لیکن بظاہر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تو ایک تو کفر بادل ایمان کا یہ مطلب یا دوسرا مطلب ایمان لے آئے بظاہر انہوں نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا ایمان والوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کالو لیکن جب کفار سے دین کے دشمنوں سے ملتے ہیں تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں وہ خَلَوْا علاش یاطون قالو اناما کم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور یا سُمَّ کفرو تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئے کفرو پھر انہوں نے کفر کیا یعنی بظاہر لائے تو ایمان صحیح نیت سے تھے لیکن بعد میں لالچ کی وجہ سے یا بعد میں دنیاوی اغراض کی وجہ سے پھر انہوں نے وہ کفر کے کام وہ اختیار کیے کفر کے کام وہ اختیار کیے بعض ایسے بھی تھے ذالک ان آمنوں یہ برا عمل کرنا اور ان کا یہ جھوٹ یہ قسم کھانا بے ان اس وجہ سے آمنوں کے یہ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا فتح بعلیٰ قلوب ہم پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر قتل قلب کر دیا گیا فہم لا قہون پس یہ لوگ نہیں سمجھتے جاہل ہیں وہ ادارہ اے تہم ترجب اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ منافق بظاہر اگر تم اس کے قد قد کو دیکھو گے بظاہر اگر اس کی صورت کو دیکھو گے تو ایسا نہیں ہے کہ منافق اس کے قد کاٹ میں کوئی فرق ہوگا یا وہ چرب زبان نہیں ہوگا یا وہ اس کی زبان تیز نہیں ہوگی یا اسی طرح وہ کوئی بے وقوف ہوگا ایسا نہیں ہے بظاہر اگر تم اس کے قد کاٹ کو دیکھو گے اس کے جسم کو دیکھو گے تو بڑے متاثر ہوگے بڑا متاثر کن جسم اس کا ہوگا باتوں کو سنو گے تو باتوں سے بھی متاثر ہوگے تو ایسا نہیں کہ تم ان سے متاثر نہیں ہوگے لیکن منافق کو ہمیشہ تم نے اس ان کی صفات سے پہچاننا ہے ورنہ بظاہر تمہیں وہ اپنی باتوں سے بھی متاثر کر سکتا ہے اپنے ظاہری قد کاٹ سے بھی وہ تمہیں متاثر کر سکتا ہے اپنے لحیم جہیم شہیم جسم سے وہ بھی تمہیں متاثر کر سکتا ہے وہ ادارہ آئے تو اور جب آپ انہیں دیکھیں گے ترجب کا اجسام تو تعجب میں ڈالے گا آپ کو اجسام ان کے جسم بڑے لمبے تڑنگے وہ ہوتے ہیں اور بڑے لحیم شہیم وہ ہوتے ہیں وقول لو اور اگر وہ بات کریں تسم القول تو آپ سنیں لم ان کی بات یعنی آپ ان کی بات سے بھی بڑے متاثر ہوں گے انسان کان لگا کر انہیں سنتا ہے کا ان خوشب لیکن منافق وہ بالکل بے فائدہ چیز ہے اور ان کی تشبیح کیسی ہے کا ان خوشب گویا کہ وہ لکڑی ہیں مصندہ اور دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر رکھی ہوئی یعنی منافق وہ بیکار لکڑی ہے کہ جس سے نہ تو دروازے بنتے ہیں جس سے نہ تو کھڑکیاں بنتی ہیں جس سے نہ تو وہ چھت کی لکڑیاں وہ بنتی ہیں لکڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو کارآمد ہوتی ہیں یا بعض لکڑیاں وہ جلانے کے وہ کام آتی ہیں لیکن لکڑیوں میں بعض لکڑیاں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے وہ نمی اتنی جذب کی ہوتی ہے کہ زمیندار لوگ اور لکڑیوں کو ایندھن کے لیے جلانے والے لوگ وہ اسے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں دیوار کو کھڑی کر کے کہ چلو دھوپ اس پر لگے گی تو اس کا یہ جو ہے تو یہ خشک ہو خو جائے گی اور پھر جلانے کے کام آئے گی لیکن جب کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ اسے جب اس کی دوسری جانب کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ جس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی بلکہ وہ سائے میں ہوتی تھی تو وہ نمی اس کی وہ دوسری طرف وہ چلی جاتی ہے پھر زمیندار اسے اس کا وہ دوسرا سائڈ وہ سورج کی طرف کر دیتا ہے کہ چلو اب یہ خشک ہو خو جائے گی اور پھر جلانے کے کام آئے گی لیکن پھر اس کی وہ نمی وہ دوسری جانب چلی جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہوتی نہ اس سے کوئی لکڑی وغیرہ نہ اس سے کوئی چارپائی وغیرہ نہ کھڑکیاں درخت یہ دروازے وغیرہ یہ چیزیں بنائی جا سکتی ہیں نہ میز وغیرہ اس سے بنائی جا سکتی ہے اسی لیے بس ایک جگہ پہ انہوں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے رکھا ہوتا ہے اور جگہ پکڑی ہوتی ہے کان خوشب مسندہ گویا کے وہ لکڑیاں ہیں مسندہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھی ہوئی سند اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث کا جو سند کی جب ہم لغوی تعریف وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنت کو سند اسی وجہ سے کہتے ہیں لے انل متنا یس کیونکہ یہ متن جو ہے تو اسی متن نے اس سند پر ٹیک لگائی ہوتی ہے تو اگر سند وہ ٹیک وہ سہارا وہ مضبوط ہوتا ہے تو متن بھی اس کے سہارے وہ کھڑی رہتی ہے لیکن اگر سند ہی کمزور ہوتی ہے سہارا کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ متن وہ بھی برقرار نہیں رہتا مسندہ تو سند بھی اسی سے ہے سند لغوی معنی یعنی وہ سہارا یہ اب یہ منافق کی بزدلی وہ بیان کی گئی ہے یہ صبون گمان کرتے ہیں کل صحت ہر چیخ کو علیہم کے یہ ان کے اوپر ہے یہ منافق ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ ابھی اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا ابھی ہمارے متعلق وہی نازل ہوئی منافق اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا لیکن ہر وقت یہ اسی خوف میں رہتا ہے کہ بھی مسلمانوں کو پتہ چلا ہماری منافقت کا اب بجائے اس کے اگر یہ خوف تمہارا اللہ سے ہوتا تو تم منافقت کو چھوڑ دیتے یہ صبونا سورہ توبہ میں ان کی یہ صفت یہ بیان ہوئی تھی یہ صفت یہ بیان ہوئی تھی اور وہاں پہ میرے خیال میں یفرقون ایسی کوئی صفت ان کی بیان ہوئی تھی کہ یہ بڑے بزدل ہیں یہ كل کل صحت یہ گمان کرتے ہیں کل صحت ہر چیخ کو علیہم کہ یہ ان کے اوپر ہے حم اور یہاں پہ حسر کے مطابق یہ لایا گیا حمل ادو وہ یعنی اگر دشمن ہے تو یہی منافق دشمن ہیں کیونکہ ظاہری دشمن سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن منافق یہ درپردہ دشمن ہے اور یہ گھر کا بھی ہے آستین کا سامپ ہے اسی وجہ سے اس سے بچنا یہ مشکل ہوتا ہے ظاہری دشمن کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے ام العدو یہی دشمن ہے فہضر ہوم تو آپ ان سے بچیں کہیں ان کے ہاتھوں دوکھا نہ کھا جانا اور مسلمان ہمیشہ ہر دور میں یہ چودہ سو سال تاریخ دیکھیں مسلمان ہمیشہ یہ اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں اور درپردہ انہی منافقین کے ہاتھوں انہوں نے شکست کھائی ہے اور اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں تو جتنی منافقت اسلام کے لبادے کے آڑ میں روافظ اور شیوں کی ہے اتنی منافقت یہ کسی اور کی نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تقیہ یہ دین کا جز ہے تقیہ یعنی اپنی حقیقت کو چھپانا منافقت یعنی ان کے نزدیک کوئی شے ہی نہیں ہے یہی دشمن ہے فاضر بچے ان سے قاتل اللہ, اللہ ان پر لانت کرے, لانت کرے ان پر اللہ یو فکون اور یہ کہاں کی طرف بٹکے جا رہے ہیں کہ منافق یہ کہاں کی طرف اسے بہکایا گیا ہے اور یہ کہاں کی طرف بٹکا جا رہا ہے منافق سے یہ کہا جاتا جب ان کے متعلق بعض صفات یہ نازل ہوتی اور مسلمانوں کو پتہ چلتا تو ان سے کہا جاتا کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ابھی بھی توبہ کر لو اور ابھی بھی اپنی ان حرکتوں سے بعض آ جاؤ تو مذاق اڑاتے تھے وہ ادا اور جب کہا جاتا ان سے تعالو لو آ جاؤ یس تخر رسول اللہ کہ بخشش طلب کرے تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر لوسم لو یہ اس سے پہلے بھی یہ صفت یہ گزر چکی تھی لین پھیرنا یہاں پہ لو یہ تو باب تفعیل سے ہے لو یو لوی تلویا یعنی سر کو ہلانا سر کو گمانا جیسے آپ کسی شخص سے کوئی بات کرتے ہیں اور بجائے زبان سے آپ کو جواب دینے کے وہ سر کو ہلائے سر کو گمائے لو و تو ہلاتے ہیں یہ منافق روس ہوں اپنے سروں کو اور بخاری کتاب التفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ منافق یہ اپنے سروں کو کیوں ہلاتے تھے یعنی استحظ بر رسولی اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے یعنی یہ سر ہلانا بھی ان کا مذاق اللہ کے پیغمبر کی استعزاء کے لئے یہ ہوتا تھا لَوَ وَرُعُوسَهُمْ تو ہلاتے تھے یہ اپنے سروں کو وَرَعَئِتَهُمْ اور تم دیکھو گے انہیں یہ سد دونہ کہ وہ رکتے ہیں اور وہ روکتے ہیں صد لازمی اور متعدی دونوں کہ وہ رکتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اعراض بھی کرتے ہیں وہم وہ مُسْتَقْبِرُونَ اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں منافق میں یہ تکبر ہے اسی تکبر کی وجہ سے وہ نہیں آتے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مخفرت طلب کریں وہم مستقبرون. اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں سوا برابر ہے ان پر استغفر تل اصل میں یہ ہے استخفر لہم اسے یہ حمزہ تصویہ کہتے ہیں لیکن اس کے آنے کی وجہ سے وہ جو حمزہ وصل ہے تو اسے حذف کر دیا کہ اگر آپ بخشش طلب کریں پیغمبر کرے ان کے لیے لن یخفر اللہ لہم ہرگز بخشش نہیں کرتا اللہ ان کو جب تک کہ یہ منافقت چھوڑ نہیں دیتے جب تک کہ یہ منافقت چھوڑ نہیں دیتے ان کے لیے پیغمبر کا وہ استغفار وہ بھی کوئی کارگر نہیں ہے اور سورہ توبہ میں گزرا تھا ان تستغفر لہم سبعین مرتن کہ اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار مانگے اللہ ان کے لئے ان کو بخشش نہیں کرتا مطلب یہ کہ کثیر بار زیادہ تعداد میں اور زیادہ بار ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین اور بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم نافرمانوں کو ہم الذین یقولونہ اب یہاں پہ منافق اس کے اس کی وہ فطرت وہ بیان کی جا رہی ہے کہ منافق ہمیشہ اوروں کو اپنی طرح سمجھتا ہے منافق چونکہ یہ خود دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے یہ ایمان کا لبادہ اس نے اوڑا ہے اسلام یہ ظاہر کرتا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اور بھی ایسے ہی ہوں گے اور بھی مال کی غرض کی وجہ سے یہ اللہ کے پیغمبر ارد گرد یہ جمع ہوں گے ہم اللہ یقولا یہ منافق یہ وہ لوگ ہیں یقولا کہ جو کہتے ہیں لاتن فکو عند رسول اللہ کہ خرچ مرد کرو ان پر کہ جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں یہ تو صرف مال کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان پر اگر آپ چند دن یہ خرچہ نان نف یہ بند کر دیں تو تم دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر سے وہ کیسے بھاگ کے چلے جاتے ہیں یعنی منافق کرام کو بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل میں مال کی وجہ سے ہی اور صرف چند ٹکڑوں کے وجہ سے ہی یہ اللہ کے پیغمبر کے ارد گرد یہ جمع ہے لاتن من عند رسول اللہ خرچ نہ کرو ان پر کے جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں حتی یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں اور وہ منتشر ہو جائیں منافق کو یہ پتا نہیں کہ اگر ایمان والوں پر کوئی اور خرچ نہیں کرے گا مدینہ کے اپنے لوگ یہ خرچ نہیں کریں گے تو کیا منافق وہ یہ نہیں جانتا کہ ان لوگوں کو یہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ مال اور دولت یہ مال کی فراوانی یہ کس نے دی ہے یہ خزانے تو اللہ کے ہیں ولی اللہ السماوات والارض اور خاص اللہ کے لیے ہیں خزانے آسمانوں کے ول اور زمین کے ولاکن المنافقین لا لائف لیکن منافق لا کہون وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اسی لیے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ فلاں اتنا مال لگاتا ہے مال لگاتا ہے اپنی آخرت کے لیے لگاتا ہے میرے لیے وہ کیا کرے گا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں نقصان تو ان مولویوں کا ہوگا اور نقصان تو ان دنیا داروں کا ہوگا کہ جو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اور چند پیسوں کے لیے وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں کہ آج وہ ٹکڑے وہ پیسے وہ بند ہوئے تو پھر آپ کو نہ قرآن پڑھائیں گے اور نہ حدیث پڑھائیں گے اور نہ نماز پڑھائیں گے منافق ہمیشہ اپنی طرح وہ تمہیں بھی سمجھتا ہے لا لیکن منافقین لاف وہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں لررجا نا مدین قسم خدا کی لرر مدینتی کہ اگر ہم لوٹے عللمدینتی اور یہ وہ تاکیدی کلام ہے بظاہر کبھی کبھی قسم کے الفاظ وہ ذکر نہیں ہوتے لیکن عربی ترکیب کے حوالے سے وہ وہاں پہ مراد ہوتے ہیں لئے رجا نا کہ بخدا اگر ہم لوٹیںدینت مدینہ کی طرف لجن الآز و منحل تو ضرور نکال باہر کریں گے الآز وہ زیادہ معزز منہا اس مدینے سے الرز اللہ وہ زیادہ زلیل کو ابن عبی ابن سلول نے یہ الفاظ یہ کہے تھے اپنے آپ کو عزت والا کہا تھا اور ایمان والوں کو اس نے ذلیل کہا تھا اور پھر جب یہ سورت نازل ہوئی تو ہم نے اس کے بیٹے کے حوالے سے کہ وہ مخلص صحابی ہے اور سوریہ عمران میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے تخرج الحیّ من المیت و تخرج جلمت من الحیے تو وہاں پہ ایک مثال کہ آظر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور نوح کے گھر میں کنان کو پیدا کرتا ہے تو یہاں پہ بھی رئیس المنافقین کے گھر میں ایک عبداللہ اللہ جو واقعی عبداللہ تھا باپ تو اس کا نام کا عبداللہ تھا اور وہ مخلص صحابی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہی گھر میں ایک میں منافق ہے اور اسی گھر میں اس کا مخلص بیٹا بھی ہے اور اس کے وہ کلمات آج وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہیں اور ان کا نام بھی جن لوگوں نے صحابہ کرام کے احوال پہ لکھا ہے تو ان کا تذکرہ بھی صحابہ کرام کی فہرست میں کیا ہے تو وہ راستے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس وقت تک تم گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ تم یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ہو اور اللہ کے پیغمبر وہ عزیز ہیں اور وہ عزت والے ہیں ان منافقین کو کیا پتا یہ عزت اور ذلت دنیا کے وہ چند پیسوں اور چند ٹکوں میں یہ جانتے ہیں کہ اگر چند پیسے اور یہ چند کسی کے پاس ہیں تو وہ عزیز ہے اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ ذلیل ہے منافق کو عزت اور ذلت کا معیار معلوم نہیں ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ وہ فقیر اور ملنگ ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں ایک عزت دی ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں عزت وہ دی ہوتی ہے وللہ اللہ و ولی رسولی ہی اور خاص اللہ کے لیے عزت ہے وللہ اللہ و اور خاص اللہ کے لیے عزت ہے عزت کا مالک وہ اللہ ہے والرسول رسلی اور اس کے رسول کے لیے کہ وہ عزت والا وہ ہے ولمنینہ اور ایمان والوں کے لیے اور پھر جس میں جتنا زیادہ ایمان وہ ہوگا مستحکم ہوگا راسق ہوگا اتنا ہی اللہ اسے زیادہ عزت وہ دے گا ولاکن المنافقین اللہ عالمون لیکن منافق وہ نہیں جانتے تفسیر مدارک میں نصفی نے یہاں پہ چند اقوال وہ ذکر کیے ہیں عزت اور ذلت کے حوالے سے ایک خاتون کا قول ذکر کیا ہے کہ ایک نیک عورت کا قول وہ یہ تھا جب اس سے کسی نے کہا اور وہ بڑی ایک غربت اور قسم پرسی کی حالت وہ زندگی وہ گزار رہی تھی تو کسی نے کہا کہ تم تو بڑی غربت کی زندگی وہ گزار رہی ہو تو اس نے کہا کہ نہیں تمہاری تم تم غلط اندازہ لگا رہے ہو یہ السط و الاسلام کیا میں اسلام پر نہیں ہوں کیا میں مسلمان نہیں ہوں اور اسلام یہ عزت کی ایک ایسی چادر ہے اور اسلام عزت کی ایک ایسا ایک ایسا لباس ہے لا لاز الما اور یہ وہ عزت ہے کہ جس کے ساتھ ذلت وہ جمع نہیں ہوتی اور یہ یقیناً ایسا ہے اور اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا جسے اللہ قرآن اور سنت کی دولت نصیب کرے اس سے بڑا زیادہ عزت کا مقام اور عزت کا درجہ یہ کیا ہے اور یہ وہ مالداری ہے کہ اس کے ساتھ کسی غریبی کا مقابلہ نہیں ہے اسلام وہ دولت ہے اسی لیے تفسیر مدارک کے حوالے سے ہم نے یونس آیت نمبر ستاون کے تحت ہم نے ذکر کیا تھا وہاں پہ اس آیت کے تحت نصفی کا قول ہم نے ذکر کیا تھا اور قرطبی کا کہ وہ کہتے ہیں من ہدا اللہ للاسلام جسے اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہو وہ الماحل اور پھر قرآن کا علم اسے نصیب کیا ہو سم شکل فاقہ اور پھر بھی وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اپنے آپ کی وہ محتاجی وہ ظاہر کرتا ہے کتب اللہ الفقر بے نہ آئے نہیں علاحیوم القا تو جب یہ انسان قرآن کے ہوتے ہوئے اسلام کے ہوتے ہوئے اس کی غریبی دور نہیں ہوئی اور یہ اپنے آپ کو پھر بھی مستغنی نہیں سمجھتا اس کا مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا بھی اگر اسے دے دی جائے تو اسے راس نہیں آئے گا اور یہ بڑے گا نہیں تو اللہ اس کے ماتھے پر فقر جو ہے وہ تا قیامت لکھ دیتا ہے کہ چلو اگر قرآن کے علم پر تم مالدار نہیں ہوئے قرآن کے علم پر تم غریبی سے نہیں نکلے اس کا مطلب یہ کہ دنیا کی کوئی دولت وہ تمہارا پیٹ وہ بھر نہیں سکتی اسی لیے ہم جگہ جگہ وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لئی سمن مللم تغن بال قرآن ہم میں سے نہیں ہے اور یہ عیینہ وہ مانا کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ تغنا استغنا کے معنوں میں ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کے ذریعے وہ مخلوق سے مستغنی نہ ہو بے نیاز نہ ہو اور پھر بھی وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو تو اس عورت نے کہا السط عل اسلام کیا میں اسلام پہ نہیں ہوں وہ هو العز الذي لا ذل مع والغنا الذي لا فقر مع اورما تفسیر مدارک میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ, عنہ کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے بعض لوگ وہ عزت اور تکبر کے درمیان فرق نہیں کرتے بعض اوقات ایک شخص بڑا فقیر ہوتا ہے بڑا غریب ہوتا ہے لیکن اوروں کے سامنے وہ اپنے عزت نفس کا سودا نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا متکبر ہے حالانکہ کہ اس کے پاس نہ مال کی فراوانی ہوتی ہے نہ اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اللہ نے اسے ایک عزت دی ہوتی ہے اور اس کے پاس جو اسلام کی اور قرآن کی دولت ہوتی ہے وہی اس کے لیے یہ دنیا اور آخرت سب کچھ ہوتا ہے تو بعض لوگ وہ فرق نہیں کرتے تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کہا لوگ آپ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ میں بڑا تکبر ہے تو حضرت حسن ابن علی نے کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا یہ تکبر نہیں ہے ولاکن عزتن لیکن یہ عزت ہے کہ جو اللہ نے اسلام کی وجہ سے قرآن کی وجہ سے اور دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی ولی اللہ عزت و ہی اور خاص اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ولی اور ایمان والوں کے لیے ولاکن المنافقین اللہ علمون لیکن منافق وہ نہیں جانتے اس اگلے رکوع میں ایمان والوں کو پھر یہ ڈراوا دیا جاتا ہے کہ تم منافق کی طرح نہ ہو جانا انشاءاللہ اللہ یہ کل پڑھیں گے اور ساتھ میں وہ مضمون بھی ساتھ میں پڑھ لیں گے کہ کسی صحابی کی صحابیت وہ ہم کیسے معلوم کریں اور اس کی معرفت وہ کیسے ممکن ہے اور پھر اسی ضمن میں ادرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں ان کے حوالے سے چند دلائل وہ میں ذکر کروں گا ادا جا عقل منافقن اقال و نش حد رسول اللہ جب آئیں گے آپ کے پاس منافقین تو کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق وہ جوٹے ہیں دل سے اور وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں یہ تخدو بنایا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تو بس وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اور اوروں کو اللہ کے راستے سے اور بے شک برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا تو پوہر مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر پس وہ نہیں سمجھتے دین کو نہیں سمجھتے اور جب آپ دیکھیں گے انہیں تو تعجب میں ڈالے گا آپ کو ان کے جسم یہ بڑے بڑے جسم اور جسے اور اگر وہ بات کریں گے تسمہ لقولہم تو آپ سنیں گے ان کی بات کو بات سے بھی بڑے متاثر ہوں گے کان نوم خوشب و گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مصندہ دیوار کے ساتھ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی یا دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑی رکھی ہوئی یہ یہ گمان کرتے ہیں یہ منافق ہر چیخ کو علیہ کے جو ان کے اوپر ہے یہی دشمن ہے فضر ہوم پساب بچے ان سے قاتل اللہ اور اللہ ان کا ستیہ ناس کرے انا یو فکون کہ کس جانب یہ بٹکائے گئے ہیں واقعیل اور جب کہا جائے ان سے تال و آ کہ بخشش طلب کرے تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر تو وہ حرکت دیتے ہیں اپنے سروں کو اور یہ بھی استحزا ورائیت ہم اور آپ دیکھیں گے انہیں یہ سددونہ کہ وہ رکھتے ہیں اور وہ روکتے ہیں اوروں کو وہ مستقبرون اس حال میں مستقبرون کے وہ تکبر کرتے ہیں سواؤن علیہم برابر ہے ان پر کہ اگر آپ ان کے لئے بخشش طلب کرے اے پیغمبر یا بخشش طلب نہ کرے ان کے لئے ہرگز بخشش نہیں کرے گا اللہ انہیں جب تک کہ وہ منافقت چھوڑ نہیں دیتے بے شک اللہ توفیق نہیں دیتا قوم نافرمانوں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں لاتن فقو خرچ مت کرو علاماً ان لوگوں پر عند رسول اللہ کے جو اللہ کے پیغمبر کے پاس ہیں حتعین فضل یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں اور خاص اللہ کے لیے خزانے ہیں آسمانوں کو آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافقین وہ نہیں سمجھتے قرآن کو اگر سمجھتے ہوتے دین کو اگر سمجھتے ہوتے تو کبھی منافقت نہ کرتے کہتے ہیں لئے رجاانہ کہ بخدا اگر لوٹے ہم مدینہ کی طرف تو ضرور نکال باہر کریں گے وہ زیادہ معزز منہا اس مدینے سے وہ زیادہ کو اور حالانکہ خاص اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق وہ نہیں جانتے کہ عزت اور ذلت کا معیار وہ کیا ہے وآخر دعوانا ان العالمین